اللہ اللہ لا لا ان محمدن عبده ورسوله اما بعد فإن خیر کتاب اللہ وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فہم بھگت بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ التی تبغی إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فاصلین سورح حجرات کی آیت نمبر نو آئے پہلے اس سیت کا لفظی ترجمہ نوٹ کر لیں وینتا فتان اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں اہل ایمان کے دو فرقے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں دو پارٹیوں کا آپس میں جھگڑا ہو جائے فصل ہو تو ان دونوں کے درمیان صلح کرا دو فین بغت اہدا ہما اور اگر دیکھو ایک کی زیادتی ہے تو پھر تم ساتھ دو اس گروہ کا جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے فکاتل تبغیر حتہ تفیہ علام اللہ اور مظلوموں کا ساتھ دیجیے جو حق پر ہیں اپنے معاملے میں اس کا ساتھ دیجئے کب تک حتہ تفیہ گرام کوشش بھی کریں تاکہ دوسری پارٹی بھی رجوع کر لے اور حق بات کو قبول کر لے فن فا فات فاصلے ہو بہ نہما بلاد سے تو اور اگر ان کو احساس ہو جائے اپنی غلطی کا اپنے نا حق پر ہونے کا احساس ہو جائے تو پھر ان دونوں کو بٹھا کر عدل و انصاف کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے سلاح کرا دو عدل و انصاف کو لازمی سمجھنا ان اللہ یحب اس لیے کہ اللہ تعالی انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے یہ آیت ہے اس آیت میں کئی ایک مرکزی مسائل کا حل موجود ہے کئی ایک مرکزی مسائل کا حل اس آیت میں موجود ہے غور کرنا ہے توجہ کرنی ہے دوبارہ واپس آئیے وافان مِنَ المنی نقطلو اہل ایمان مسلمانوں کے دو گروہ دو فرقے دو پارٹیاں آپس میں اگر لڑ پڑیں فاصل ہو ان دونوں کے درمیان صلح کرا دو پہلا مسئلہ یہ ہے اسلام نے فرقہ بازی سے گروہ بندی سے منع کیا ہے ولافر کو فرمایا ایک مقام پر فرق بندی سے باز آ جاؤ گروہ بندی سے باز آ جاؤ اسلام نے منع کیا شریعت گروہ بندی کو پسند نہیں چکرتا اس کے باوجود مسئلہ یہ ہے اختلاف ہو جانا گروہوں کا بن جانا دھڑوں کا بٹ جانا یہ ناممکنات میں سے نہیں ہے بلکہ ممکنات میں سے شریعت پسند نہیں کرتی کہ مسلمانوں کے گروہ ہوں مسلمانوں کی پارٹیاں ہوں مگر اس کے باوجود گرے ہو فرکے کا ہو جانا یہ ممکنات میں سے ہے ناممکنات میں سے نہیں ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے قربان جائیں بڑی اہم ترین بات ہے اور وہ کیا باوجود اس کے اللہ نے فرمایا اگر اہل ایمان کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں دو پارٹیاں آپس میں لڑ پڑیں دو فرقی آپس میں لڑ پڑیں قربان جائیں باوجود اختلاف کے باوجود لڑائی کے اسلام نے دونوں گروہوں کو اہل ایمان کہا ہے ایمان سے خرج نہیں کیا یہ نہیں کہ جب مسلمان آپس میں لڑ پڑے دو پارٹیاں ہو جائیں اسلام نے یہ نہیں کہا ان میں سے ایک جو حق پر ہے وہ اہل ایمان ہے جو حق پر نہیں ہے اپنے کسی نکتے پر وہ کافر ہے اسلام نے کافر نہیں کہا آج صورتحال حال یہ ہے کسی نکتے پر اختلاف ہو جاتا ہے تو مسلمان ایک دوسرے پر کفر کے فتح لگا دیتے ہیں دو گروہ ہو گئے مسلمان ہیں دو پارٹیاں ہو گئیں کسی نکتے پر اختلاف کی وجہ سے مسلمان دو حصوں میں بٹ گئے مگر قرآن نے اس گروہ کو بھی اہل اسلام کا ہے اس گروہ کو بھی اہل اسلام کا ہے آج مسلمانوں میں یہ ایک عظیم المیا ہے اختلاف کی بنیاد اس کے بعد پھر کفر کے فتوے لگا دیے تھے فلاں پارٹی کافر پھر فلاں گروہ کافر یہ کفر کے فتوے اسلام پسند نہیں کرتا جھگڑا ہو گیا اختلاف ہو گیا کوئی بات نہیں کسی نقطے پر چھوٹا سا نقطہ بڑا نقطہ اختلاف ہو جاتا ہے اب آپ دیکھیں بڑی مشہور حدیث ہے سعید بخاری میں اور دوسری کتابوں میں کہیں اختصار ہے کہیں وضاحت ہے جنگ خندق کے بعد جب صحابہ کرام واپس اپنے گھروں میں آ مدینہ میں تو جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے گھر آئے اور جب آئے تو حدیث میں آتا ہے جبریل نے جنگی لباس پہنا ہوا تھا جنگی لباس نبی علیہ السلام سے جبریل نے عرض کی اے اللہ کے نبی صلی سنگر سنگر آپ کے یاروں نے لباس اتار دیا جو جنگی لباس تھا فرما جی ہاں جنگ ختم ہو گئی اللہ نبی جو فرشتے آپ کے ساتھ عہد کے میدان میں تھے ابھی تک انہوں نے لباس نہیں اتارا آپ ایسا کریں صحابہ کرام کو جمع کریں اور آپ حکم دیں آج ہی ابھی چلیں اور آج ہی نماز اثر یہودیوں کی بستی بنو قریضہ میں ادا کریں آج ہی اثر کی نماز یہودیوں کی بستی جو مدینہ سے تھوڑا دور تھی وہی وہ ادا کرے اور آج یہودیوں سے یہ بات جو آپ سے انہوں نے وعدہ کیا تھا ہم آپ کے ساتھ رہیں گے اور اندر خانہ مکے کے کافلوں کے ساتھ مل گئے ان کو اس وعدہ خلافی کا نتیجہ ملنا چاہیے کہ مسلمانوں کے ساتھ وعدہ کرنے کے بعد کیسی گرفتاری کی جاتی ہے ٹھیک ہے نبی علیہ السلام نے اعلان کیا صحابہ کرام جمع ہو گئے آپ نے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی آج جس طرح کسی ایک نقطے پر قید کرنے کے لیے گھنٹوں لگائے جاتے ہیں نہیں نہیں صحابہ جمع ہو گئے نبی علیہ السلام نے جو تقریر کی اس کا ایک ہی جملہ ہے ایک ہی جملہ ہے فرمایا من کان منکم کا والیوم الاخر کم یو مینو بل یوم سلاخرتا بس او میرے یارو تم میں سے جو بھی اللہ پر پختہ ایمان رکھتا ہے آخرت پر یقین رکھتا ہے اس کو چاہیے آج اصل کی نماز بنو قریضہ یہودیوں کی بستی میں پڑھے بس صحابہ گرام چل پڑے صحابہ رام چل پڑے ابھی یہودیوں کی وہ بستی بنو قریضہ دور تھی ابھی یہ لوگ درمیان میں تھے کہ اصر کی نماز کا وقت ہو گیا اصر کی نماز کا وقت ہو گیا اب مسلمانوں میں دو جماعتیں ہو گئیں مثال دے رہا ہوں دو گروہ ہو گئے دو گروہ ہو گئے دو پارٹیاں ہو گئیں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں تھا کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ پارٹی کس کو بولتے ہیں دو پارٹیاں ہو گئیں آج کل ہمارے ہاں تو پارٹی اسلام ہی وہی ہے پارٹی کی بنیاد سب کچھ ہے یہ بات غلط ہے ایک گروہ نے کہا ایک گروہ نے کہا ایک پارٹی نے کہا اثر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے وضو بناؤ اور یہاں نماز پڑھتے ہیں کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اللہ کے ہاں محبوب ترین امر یہ ہے کہ نماز کو اول وقت میں ادا کیا جائے تو ہم وہ کام کریں جو اللہ کو پسند ہے ایک اور گروہ ہو گیا اس گروہ نے کہا یہ حدیث جو آپ نے سنائی ہے یہ کن کا فرمان ہے محمد اور رسول اللہ کا جس پیغمبر نے یہ فرمایا ہے اول وقت میں نماز پڑھنا اللہ کو پسند ہے اسی پیغمبر نے آج فرمایا ہے اصل کی نماز بروقر میں پڑھنی ہے ہم وہاں جا کے پڑھیں گے بھلے لیٹ ہی صحیح بھلے لیٹ ہی صحیح وہاں پڑھیں گے پہلے گروہ نے دوبارہ کہا بھائی بات سنو غور کرنا اختلاف ہے دو گروہ ہیں ایک دوسرے کو بھائی کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کو مسلمان کہہ رہے ہیں کسی فرقے پر کسی گروہ پر کوئی فتوا نہیں ہے اللہ کے بندو ان فتو سے بات آ جاؤ مسلمانوں پر کفر کے فتوے مت لگاؤ مسلمانوں کو جہنمی مت کہو یہ شیطان کا خطرناک حملہ ہے در حقیقت مسلمان کی زبان سے مسلمانوں پر کفر کے فتوے لگا کر شیطان کیا چاہتا ہے کیا چاہتا ہے شیطان چاہتا ہے تاکہ جو فتوے لگائیں گے ایک دوسرے کے دل میں ایک دوسرے کے بارے نفرت پیدا ہو جائے گی کیا ہو جائے گی نفرت پیدا ہو جائے گی اور یہ ایک فطرتی چیز ہے جس سے نفرت ہو جائے نہ وہ شخص اچھا لگتا ہے نہ اس کی بات اچھی لگتی ہے تاکہ ایک دوسرے کی سنے ہی نہ ایک دوسرے کے قریب نہ جائیں جب جائیں گے نہیں سنے گی نہیں اختلاف ہمیشہ رہے گا حق کا پتہ نہیں چلے گا یہ بھی برباد ہو جائیں گے وہ بھی برباد ہو جائیں گے اگر اختلاف کے باوجود محبت قائم رہے گی ان کا آپس میں اٹھنا بیٹھنا بھی ہوگا ایک دوسرے کی بات سننے بھی لگیں گے جب سنیں گے تو پتہ چلے گا اس مسئلے میں ہم صحیح ہیں یا یہ صحیح ہیں اس مسئلے میں ان کے پاس دلیل ہے یہ ہمارے پاس دلیل ہے یہ کب ہوگا جب اٹھنا بیٹھنا ہوگا یہ شیطان کا حملہ ہے میرے بھائیوں غور کیا کرو واپس آئے پہلے گروہ نے کہا پہلی پارٹی نے کہا دیکھیں مدینہ اور بنو قرضہ کے درمیان جو سفر ہے نبی علیہ السلام نے یہ سفر کئی مرتبہ طے کیا ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہاں اور وہاں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے ہمیں اسی ترتیب سے جلدی چلنا تھا تیز چلنا تھا تاکہ جلدی بنو قرضہ پہنچ جائیں لیکن اتفاق ہے ہم سست ہو گئے ہم ڈھیلے ہو گئے ایسا چلے وقت آ گیا ہے لہذا نماز یہی پڑھنی چاہیے دوسرا آپ نے جگہ پر ڈیٹ کیا نہیں نہیں ہم بوڑھی جا کے پڑھیں گے نبی علیہ السلام صاحب شریف بھی ہیں اور ہم صحابہ کے مزاج سے بھی واقف ہیں ہماری رفتار کو بھی جانتے ہیں ہمارے چلنے کو انداز بھی جانتے ہیں اور انہیں پتا ہے ہمارے پاس سواریاں ہیں یا ہم پیدل ہیں ہم وہاں پر آئیں گے لو جی ایک گروہ نے وہی اذان دی نماز شروع کر دی دوسرا گروہ چل پڑا مگر اس نے اس کو اس گروہ نے ان کو کافر نہیں کہا جہنوی نہیں کہا بے تین نہیں کہا فتوے نہیں لگائے مسلمانوں ڈرو ان فترو سے باز آ جاؤ آج امت کو ان فتو نے برباد کیا ہوا ہے شیتان کا حملہ کامیاب نظر آ رہا ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں دیکھیں ہم گناگار ہیں ہم میں لاکھوں हैं ہیں کیا کوئی مسلمان چاہے کتنا क्यों کیوں نہ ہو کتنا گناگار کیوں نہ ہو اس کے دل میں کلمہ پڑھنے والے ہر مسلمان کے دل میں اللہ کی محبت موجود ہے اللہ کے رسول کی محبت موجود, محبت موجود ہے محبت موجود ہے اور اتنی محبت ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ میں زندگی میں کبھی بھی نبی علیہ السلام کی گستاخی نہ کروں کو بےعدبی نہ کروں اور اگر اس کو یہ بتا دیا جائے کہ فلاں شخص جو آپ کا پڑوسی ہے آپ کا ہمسایا ہے جس سے آپ کو اٹھنا بیٹھنا ہے جس کے ساتھ آپ کے لین دین ہے جو آپ کا پارٹنر ہے یہ تو اللہ کے نبی کا بے ادب ہے یہ تو اللہ کے نبی کے گستاخ ہے تو اس شخص میں اتنی محبت ہے اس محبت کا تقاضا یہ کہ پھر اس بندے کے ساتھ معاملے ختم کر دیتا ہے لین دین توڑ دیتا ہے نہ اس کی سنتا ہے نہ اس کو دیکھتا ہے شیتان خوش ہے جو سب سے خطرناک حملہ شیطان کا ہوتا ہے اس سے اپنے آپ کو بچائیے ایک دوسرے کا احترام تقدس پامال مت کیجیے بیٹھنے سے سننے سنانے سے غلط فہمی دور ہوتی ہے نہ بیٹھنے سے نہ سننے سے نہ سنانے سے کبھی غلط فہمی دور نہیں ہو سکتی مسئلے کو حل کرو افہام و تفہیم کے ذریعے لو جی ایک گروہ نے نماز شروع کر دی دوسرا چرا گیا وہ بنو قرائدہ کے قریب پہنچا بستی کے سامنے انہوں نے سفیں بنائی لیٹی صحیح اثر کی نماز پڑھی ایک گروہ نے اول وقت میں ایک نے آخری وقت میں جا کے نماز پڑھی اب سمجھنے حدیث صحیح حدیث کا موقف واضح حدیث غلطی سے پاک مگر سمجھنے میں غلطی لگی سمجھنے میں غلطی لگی جب نبی علیہ السلام آئے دونوں نے آپ کو بتایا آپ نے کہ فرمایا فرمایا کہ تم دونوں حق پر ہو کیوں سمجھنے میں غلطی لگی ہے سمجھنے میں غلطی لگی ہے تمہارے جذبات تمہاری فکر تمہارا من جو ہے پکیزا ہے یہاں تو کفر کی فتوے واپس آئیے وینتا فتح نے منل مومین اگر اہل ایمان اسلام لانے والوں کے درمیان اختلاف ہو جائیں دو گروہ ہو جائیں دو گروہ ہو جائیں کن کے مومنین کے گروہ کے باوجود دھڑے بندی کے باوجود قرآن نے دونوں کو مومنی کہا ہے فتح نے منل موم نین اختلو فصل ان دونوں کے درمیان صلح کرا دو یہ صلح کرانے والے کون لوگ ہیں جو نہ اس گروہ میں شامل ہیں غور کرنا جو نہ اس گروہ میں شامل ہیں نہ اس میں شامل ہیں جن کو آپ نیوٹل بولتے ہیں قربان جائیں اللہ کی قرآن نے ان کو جج کا درجہ دیا کہ تم جج بن جاؤ تم کیا بن جاؤ جج بن جاؤ دو گروہ بن گئے وہ گروہ قرآن نے ان کو بھی مومن کہا دوسرا گروہ قرآن ان کو بھی مومن کہا جو تیسرے تھے نیوٹل تھے ان کو خالی مومن نہیں کہا بلکہ فرمائے تم ان ایمان والوں کے جج بن جاؤ کیا بن جاؤ جج بن جاؤ یہ ان کی شان ہے گروہ میں نہ پھٹنے والوں کو کیا کہا تم اہل ایمان کے جج بن جاؤ معاشرے میں جج کا کیا مقام ہوتا ہے قاضی کا کیا مقام ہوتا ہے یہ مقام ہے اس کا مطلب یہ ہر ممکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ گروہ میں آ جائے گروہ میں نہ آنے کا یہ مقام ہے نہ بٹنے کی یہ شان ہے فاصلے ہو ان کے درمیان صلح کرا دو اور سلح بھی کیسے کراؤ آگے چل کے فرمایا لاد لے عدل کے تقاضے سامنے رکھتے ہوئے سلاح کرا دو شریعت کی تقاضے یہ مت دیکھو مضبوط کیوں کون سا ہے کمزور کون سا ہے نہیں یہ مت دیکھو تعداد کے لحاظ سے اکثریت کن کے پاس ہے اقلیت کن کے پاس ہے جج یہ نہیں دیکھتا یہ مت دیکھو ہمارے قریبی کون ہیں دور والے کون سے ہیں سرا کے لیے حق کے تقاضے ادر کے تقاضے کچھ اور ہیں یہ مت دیکھو ہماری برادری کا موقف کیا ہے دوسروں کا موقف کیا ہے یہ دیکھو جس مسئلے میں یہ لڑ پڑے اختلاف ہو گیا اس مسئلے میں حق کن کے کی پاس ہے بس ایک چیز دیکھو کہ حق کس کے پاس ہے کل حق کم ربی کم اللہ حق کیا ہے اے اللہ پھر یہ بتا دے ٹھیک ہے حق کس کو بولتے ہیں ہمارا کل حق کم رب بھی اعلان کر دو بھائی میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ حق جو ہے صرف وہی ہے جو رب کی طرف سے آئے جو کچھ رب کی طرف سے آیا ہے وہ حق ہے اللہ کی طرف سے کیا آیا ہے قرآن آیا ہے کیا آیا ہے پیغمبر کا فرمان آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ حق ہے کوئی بھی مسئلہ ہے تو یہ دیکھو کہ حق کس کے ساتھ ہے حق جس کے پاس ہے اس مسئلے میں تم ان کے ساتھ مل جاؤ ان کے ساتھ مل جاؤ وہ کم ہی کیوں نہ ہوں بلکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن اپنے شاگردوں کو دست دیا اور نبی علیہ السلام کی ایک حدیث سنائی کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ نماز کو اول وقت میں ادا کرنا اللہ کو پسند ہے نماز اول وقت میں ادا کرنا اللہ کو پسند ہے فرما لوگوں ایک اور حدیث بھی سنو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے ستائیس نمازوں کا سباب ملتا ہے یہ دو حدیثیں سنائیں ایک شگ نے کہا میرا سوال ہے اگر ایسا وقت آ جائے اگر ایسا وقت آ جائے کہ ایما جو ہیں مسجدوں کے امام وہ نماز لیٹ پڑھائیں نماز لیٹ پڑھائیں تو پھر اس وقت ایک مسلمان ان دو حدیثوں پر کس طرح عمل کرے گا اگر چاہتا ہے اول وقت میں نماز پڑھوں تو جماعت سے معروم ہوتا ہے اور اگر جماعت کی خاطر نماز کو لیٹ کرتا ہے تو پھر اللہ اول وقت میں جو نماز پسند کرتا ہے اس سے معروم ہی ہے کیا کرے اکیلے پڑھے تو اس حریف پر عمل نہیں جماعت سے نماز پڑھتا ہے اس حدیث پر عمل نہیں اگر ایسا وقت آ جائے ایسے حالات بن جائے ایسا دور آ جائے ایک مسلمان کیا کرے کس پر عمل کرے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں او بھائی میں تو سمجھتا تھا کہ تدینے کا انتہائی ذہین ترین آدمی ہے لیکن میری سوچ غلط نکلی تو, تو جماعت کا مانا جانتا ہی نہیں ہے تو, تو جماعت کا مانا جانتا ہی نہیں ہے سن لے الجماعت انت کون الحق ولا کن تفا جماعت یہ ہے کہ تو حق پر ہو اور اکیلا نماز پڑھ رہا ہو تو جماعت ہے اکیلا جماعت ہے اس کا معنی لیٹ نماز کی انسار مت کر اکیلا تکبیر کہے نماز پڑھ اللہ تیرے پیچھے فرشتوں کی جماعت بنا دے گا بندہ حق پر ہے اکیلا ہے وہ جماعت ہے جما پر ہے میرے بھائی عدل کے تقاضے یہ ہیں کہ یہ دیکھو کہ دو گروہ ہو گئے ہیں ان میں حق کس کے ساتھ ہے حق کس گروہ کے ساتھ ہے اس کے ساتھ مل جائے مت پرواہ کریں دوسرے کون ہیں تعداد کے لحاظ سے قوت کے لحاظ سے یہاں تو جائے ہی نہ آپ مل جائیں اس گروہ کے ساتھ جو ہاتھ پر ہے پھر کیا کریں مل کر آگے تفصیلی بات ہے انشاءاللہ شاء اگلے جمعہ وضاحت کروں گا انشاءاللہ میں نے آج کی تھی اس شاید میں کئی ایک مسائل ہیں جو ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے لوں گا آج بات اتنا ہوئی کہ بھائی طافت من المو منی نقتل فاصلے بئی نہ ہوا اگر اہل ایمان کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے باوجود لڑائی کے جھگڑے کے اختراف کے شریعت نے دونوں کو اہل ایمان کہا ہے دونوں کو مومن کہا ہے البتہ ان کو ان کے حال پہ مت چھوڑ دیں ان کے درمیان غلط فہمی کو دور کریں کس طرح اس پر بات ہوگی اکولوں کو لحاظ رکھنا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 وہ خیر الحدی حدی و محمد الصلی اللہ علیہ وسلم و شر المور محد وحا وک اللہ محدم بدا و کل بداۃ ضلالہ اے اللہ ہمارے جتنے دینی بھائی دینی بہنیں دنیا سے چلے گئے اے اللہ ان سے راضی ہو جا اے اللہ ان کی کبروں کو منور فرما ان کی کبور کو جنت کے باغیچے بنا دے اے اللہ جو مسلمان بیمار ہیں سب کو صحت کا ملا فرما جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما اے اللہ اے اللہ ہم سب کو اتحاد اتفاق نصیب فرما اختلافات سے رنجس سے ناراضگی سے بچا قرآن و حدیث کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیقتہ فرما دنیا اور آخرت کی بھلائیں نصیب فرما عقور کو لہٰذا واقف الحمد اللہ